رڈ یارڈ کپلنگ کا عظیم ناول کم ترجمہ اور آڈیو بک سید عرفان علی ڈبلو زمزمہ اس توپ کا نام ہے جو لاہور کے عجائب گھر کے سامنے کھڑی ہے اس توپ کے اوپر بیٹھنا منع تھا مگر اس کے باوجود ایک لڑکا جس کا نام کم تھا اس پر مزے سے بیٹھا ہوا تھا توپ سے زیادہ آگ کے شولے نکالتا ہوا اشدہ اسے نام دینا چاہیے پنجاب کو فتح کرنے والا سب سے پہلے اس زمزمہ توپ پر ہی قابض ہوتا یہ لڑکا کم انگریز تھا اور پنجاب پر انگریزوں کی حکمرانی تھی اسی لیے اسے اس توپ پر بیٹھنے کا حق بھی حاصل تھا اپنے دوست لالا دینا ناتھ کے لڑکے کو ابھی اس نے لات مار کر توپ سے نیچے اتارا تھا اگرچہ ہندوستان کے کسی بھی لڑکے کی طرح کیم کا رنگ ساملا ہو چکا تھا اگرچہ اردو بھی وہ دوسرے لڑکوں کی طرح ہی بالکل صاف بولتا اور بازار میں موجود دوسرے لڑکوں سے دوستی کرتا ان کی طرح ہی زندگی گزارتا مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اصل میں انگریز تھا ایک بہت ہی غریب سفید انگریز لڑکا کم کے والد کا نام کمبل اوہارا تھا جو فوج میں ملازم تھا اور اس کی ماں ایک فوجی آفیسر کے گھر ملازمت کرتی تھی اس کے باپ نے فوج کی نوکری چھوڑ کر ریلوے میں ملازمت اختیار کر لی اور سندھ پنجاب اور دہلی ریلوے میں کام کرتا رہا فیروز پور میں کیم کی ماں بیماری کی وجہ سے مر گئی تو اس کے باپ نے بہت زیادہ شراب نوشی شروع کر دی اور ریلوے لائن کے ساتھ اپنے تین سالہ خوبصورت بیٹے کو لے کر ادھر ادھر پریشان حال گھومتا رہا فلاح بہبود کرنے والے اور نیک انگریز اسے دیکھتے تو بچے کو اس سے لینے کی کوشش کرتے تاکہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکیں مگر اس کا باپ اسے لے کر ان سے بچتا پھرتا پھر اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو خود بھی نشا کرتی تھی اور نشے کی چیزیں بھی بیچتی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے وہ پرانے فرنیچر کی دکان چلا رہی تھی کم کے باپ نے اس سے لے کر بہت زیادہ نشا کرنا شروع کر دیا اور ایک دن مر گیا جس کے بعد اس عورت نے کم کی دیکھ بھال شروع کی فلاح و بہبود کرنے والے لوگ جب اس سے بچہ لینے کی کوشش کرتے تو وہ کہتی کہ وہ اس کی خالہ ہے آخری وقت میں کم کو اس کے باپ نے تین کاغذات دیے تھے ایک وسیعت نامہ دوسرا اپنی نیک نامی کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور تیسرا اہم کاغذ کم کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ اس عورت نے چمڑے کے چھوٹے سے تعویز میں یہ چیزیں رکھ کر کم کے گلے میں پہنا دی تاکہ گم نہ ہو اس کا باپ جب شدید نشے کی حالت میں ہوتا تو کہتا کہ یہ چیزیں ایک دن کم کے بہت کام آئیں گی اور اسے بہت بڑا آدمی بنا دیں گی بہت عظمت عطا کریں گی اس کے خیال میں یہ چیزیں اسی طرح جادو کی تاثیر رکھتی تھیں جس طرح عجائب گھر کے پیچھے موجود جادو گھر میں جادوگر جادو کے ذریعے چیزوں کو تبدیل کر دیتے تھے اس کا باپ کہتا تھا کہ ایک بہت شاندار فوج کا کرنل علیشان گھوڑے میں سوار کم سے ملنے آئے گا اگر اس نے اپنے سپاہی کو یاد رکھا جو اب فیروز پور ریلوے لائن کے قریب غربت کی زندگی گزار رہا ہے ہرے بھرے میدان پر سرخ بیل سانڈ کا بھی وہ ذکر کرتا جو اس فوج کی رجمنٹ کا نشان تھا یہ کہہ کر وہ اپنے برامدے میں ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتا رہتا کم کی پرورش کرنے والی عورت اس کے باپ کے الفاظ یاد کرتے ہوئے کبھی کبھار اسے بتاتی اور کم کہتا ہاں میں یہ چیزیں یاد رکھوں گا وہ عورت کبھی سوچتی کہ ان چیزوں کے ساتھ کم کو جادو گھر بھیج دے مگر پھر خیال آتا کہ کہیں وہ لوگ کم کو یتیم خانے ہی نہ بھجوا دیں دراصل جادوگر کی باتوں اور کمالات پر اسے یقین ہی نہ تھا کم کی اپنی ہی سوچ تھی اور جب خیراتی اداروں کے گورے انگریز اس سے اس کے بارے میں دریافت کرتے تاکہ اس کی تعلیم و تربیت کر سکیں تو وہ ان سے بچ کر دور چلا جاتا دراصل وہ تو پسند کرتا تھا لاہور شہر کے راستوں کو اس کے دروازوں کو دہلی گیٹ سے لے کر شاہی قلعے تک بلکہ تیرہ دروازوں کے اندر آباد لاہور کے راستوں کا اسے علم تھا اور وہاں پر رہتے ہوئے ان تمام لوگوں کا بھی جو ایسی حیران کن زندگی بسر کرتے تھے جس کا ہارون الرشید جیسا بادشاہ بھی صرف خواب میں ہی تصور کر سکتا تھا وہ ایسی زندگی بسر کرتے تھے جیسے الف لیلہ کی کہانیوں میں ذکر ہوتا ہے لیکن خیراتی ادارے تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کم کتنی حسین زندگی گزار رہا ہے لوگ اس سے محبت کرتے اور اسے چھوٹا محبوب عالم ساری دنیا کا چھوٹا دوست کہتے بعض اوقات کم اہم لوگوں کے لیے شاندار اور اہم کام بھی سر انجام دیتا اسے علم تھا کہ یہ دراصل جاسوسی کے کام ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا دنیا میں موجود برائیاں اس کی نظر میں آ گئی تھیں لیکن جاسوسی وغیرہ کے فرائض سر انجام دینا اسے پسند تھا گلیوں سے وہ گزرتا جو سنسان اور اندھیری ہوتی چھتوں پر بیٹھی ہوئی عورتیں اسے باتیں کرتی ہوئی سنائی دیتی اور بعض اوقات گرم موسم میں وہ اپنا طویل راستہ صرف گھروں کی چھتیں پھلانگتے ہوئے ہی عبور کر لیتا دریائے راوی کے کنارے درختوں کے نیچے بیٹھے فقیروں سے بھی وہ خوب واقف تھا بھیک مانگنے کے بعد جب وہ واپس آتے تو کم ان سے سلام دعا کرتا اور انہیں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا اس کی دیکھ بھال کرنے والی عورت اس سے روتے ہوئے کہتی کہ کم تمہیں انگریزوں والے کپڑے اور اسی طرح کے جوتے اور ٹوپی بھی پہننی چاہیے مگر کم جب کسی خفیہ جاسوسی کی مہم پر جاتا تو لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے مسلمانوں یا ہندوؤں کا لباس پہن لیتا ایک فیشنیبل نوجوان آدمی نے اسے ہندو لڑکے کا مکمل لباس دیا مگر افسوس ایک رات شدید زلزلہ آیا اور کوئیں کے اندر سے اس شخص کی لاش ملی کیم نے پنجاب ہائی کورٹ کے قریب نیلا رام کے لکڑیوں کے گودام میں ان کپڑوں کو لکڑیوں کے درمیان ایک خفیہ جگہ پر چھپایا ہوا تھا خاص موقعوں پر جب کسی مشن پر جاتا ہندو تہوار یا شادی کی تقریب ہوتی تو کم ان کپڑوں کو پہنتا غریب کم کو کبھی گھر میں کھانا مل جاتا اور کبھی وہ اپنے ہندو اور مسلمان دوستوں کے ساتھ ہی مانگ کر کھانا کھا لیتا زمزما توپ کے اوپر بیٹھا ہوا کم اپنے دوستوں چھوٹا لال اور مٹھائی والے کے بیٹے عبداللہ اللہ کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا عجائب گھر کی حفاظت کرنے والے پنجابی سپاہی کو اس نے کچھ کہہ کر چھیڑا جس نے برداشت کرتے ہوئے غصے کا اظہار بڑبڑا کر کیا کیونکہ وہ کم کو اسی طرح بہت پہلے سے جانتا تھا جس طرح خشک سڑکوں پر پانی چھڑکنے والا ماشکی جانتا تھا جس طرح عجائب گھر کا بڑھئی جواہر سنگھ اسے جانتا تھا مگر دور دراز سے آئے ہوئے اجنبی جو عجائب گھر کو دیکھنے آتے تھے وہ کم کو نہیں جانتے تھے ہر امیر اور غریب کو عجائب گھر میں جانے کی اجازت تھی اور وہاں کے نگہبان سے وہاں موجود عجائبات کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتا تھا توپ کے بڑے پہیے پر چڑھتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ بجھے بھی اوپر آنے دو جس پر نے مزے لیتے ہوئے اسے تنگ کیا کہ تمہارے ابو تو پیسٹریاں بناتے تھے اور تمہاری امی گھی چراتی تھی مسلمانوں سے تو یہ توپ بہت پہلے چھینی جا چکی ہے اچھے اور قیمتی کپڑے پہنے ہوئے چھوٹا لال نے اوپر آنے کی کوشش کی اگرچہ اس کا باپ بہت دولت مند انسان تھا مگر انڈیا میں امیر اور غریب بچے ایک ساتھ کھیل سکتے تھے کم نے اسے بھی یہ کہتے ہوئے اوپر آنے کی اجازت نہ دی کہ ہندوؤں سے بھی یہ چھینی جا چکی ہے مسلمانوں نے ان سے چھینی پھر اسے چھیڑا کہ تمہارے ابو تو پیسٹریاں بنانے والے تھے مگر کم نے موتی بازار کی طرف سے آتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا تو اپنی بات کو درمیان میں چھوڑ دیا کم جو ہر ذات اور ہر نسل کے انسان سے واقف تھا اس نے ایسا شخص پہلی مرتبہ دیکھا تھا بہت لمبے قد کا چھ فٹ کے قریب ایسے کپڑوں میں ملبوس جس سے کم اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ شخص کیا کرتا ہوگا ہاں جسم پر موجود اشیاء سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مذہبی انسان ہے بازار میں جوتے بنانے والا جو چینی شخص تھا یہ اسی کی طرح کا تھا کم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو دیکھو یہ آدمی کون ہے عبداللہ نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے منہ میں انگلی دبائی اور کہا کہ یہ انسان لگتا ہے نے جواب دیا کہ ہاں ہاں یقینی طور پر انسان ہے لیکن انڈیا کا تو نہیں لگتا میں نے تو پہلے ایسا شخص نہیں دیکھا چھوٹا لال نے کہا دیکھو وہ عجائب گھر کے اندر جا رہا ہے پولیس والے نے اس شخص سے پنجابی میں کہا کہ مینو تیری گال سمجھ نہیں آدی میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکتا پھر کم سے کہا ساری دنیا کے چھوٹے دوست تم اس سے پوچھو کہ کیا کہنا چاہتا ہے توپ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے کم نے کہا ٹھیک ہے اسے میرے پاس بھیجو یہ کسی دوسرے ملک سے آیا ہے اور تم بالکل بھینسے کی طرح ہو مجبوری کی حالت میں وہ شخص لڑکوں کے پاس آیا اس کے جسم پر موجود چیزیں بتا رہی تھی کہ وہ پہاڑی علاقے سے آیا ہے بہت اچھی اردو بولتے ہوئے اس نے پوچھا بچوں یہ بڑی عمارت کس چیز کی ہے کم جو بڑی عمر کے لوگوں سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے لالا میاں وغیرہ لگانے کا عادی تھا اس نے آدمی کو کوئی لقب دیے بغیر کہا کہ یہ عجائب گھر ہے اس نے پوچھا کہ کیا اس میں جا سکتے ہیں ہاں باہر لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کو اندر جانے کی اجازت ہے کیا بغیر پیسوں کے اندر جانے کی اجازت ہے کم نے کہا کہ میں تو بالکل دولت مند نہیں ہوں اور اندر جاتا رہتا ہوں آدمی نے کہا میں بوڑھا شخص ہوں اور مجھے اس بارے میں علم نہیں کم نے اس سے پوچھا کہ آپ کی ذات کیا ہے آپ کا گھر کہاں ہے کیا کہ آپ بہت دور سے آئے ہیں اس شخص نے کہا کہ ہاں میں بہت دور اور پہاڑوں کے علاقے سے آیا ہوں جہاں ہوا صاف اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے بازار میں جوتے بنانے والے چینی نے ایک مرتبہ عبد اللہ کو جوتوں پر تھوک پھینکنے پر برا بھلا کہا تھا اسی لئے اس نے کہا کہ یہ تو چینی ہے چھوٹا لال نے کہا کہ یہ پہاڑی ہے جس پر اس شخص نے جواب دیا کہ میں پہاڑی نہیں ہوں تبت سے میرا تعلق ہے دراصل میں لاما ہوں جسے آپ کی زبان میں گرو بھی کہتے ہیں کم نے کہا تو آپ تبت سے آئے ہوئے گرو ہیں آپ جیسا انسان میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کیا وہاں بھی ہندو ہوتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا کہ ہم درمیانی راستے پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں جو امن سے زندگی گزارتے ہیں میں اپنی وفات سے پہلے چار مقدس جگہوں کی زیارت کرنے کے لیے نکلا ہوں اس نے محبت سے بچوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بوڑھا انسان ہوں اور آپ بہت کم عمر تو کیا آپ کا علم میرے جتنا ہو سکتا ہے کم نے اسے پوچھا کہ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے اس نے مانگنے کا برتن کشکول دکھایا جسے سب لڑکے جانتے تھے اور کہا کہ مجھے ابھی بھوک نہیں لگی پھر پوچھا کہ کیا لاہور کے اس عجائب گھر کے اندر مقدس ہستی کی تصاویر اور مجسمے بھی ہیں عبداللہ نے کہا ہاں یہ سچ ہے تمہارے جیسے بت پرست کافروں کے اندر بہت سارے مجسمے موجود ہیں کم نے جواب دیا کہ اس کی باتوں کا برا نہ منائیں یہ عجائب گھر تو حکومت کی ملکیت ہے آپ میرے ساتھ چلے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں ہندو چھوٹا لال نے ہلکی آواز میں کہا بچ کے رہو اجنبی لوگ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور مسلمان عبداللہ نے کہا کہ یہ اجنبی بھی ہے اور بت پرست بھی جس پر کم نے ہنستے ہوئے کہا یہ اس علاقے میں نئے ہیں تم لوگ اپنی امی کی گود میں چلے جاؤ وہی تمہارے لیے محفوظ جگہ ہے اس شخص نے کم کے پیچھے چلنا شروع کیا اور بدھا کے عظیم الشان مجسمے دیکھ کر حیران پریشان کھڑا رہا بہت بڑی تعداد میں یہ مجسمے وہاں موجود تھے جو اس عجائب گھر کی شان تھے حیرانی اور تعظیم سے وہ لاما ہر ایک مجسمے اور تصاویر کو دیکھ رہا تھا جن میں بدھا اور ان کے قریبی ساتھیوں کے مجسمے بھی موجود تھے ان کو دیکھتا اور بے اختیار زبان سے مقدس کلمات نکلنے لگتے کتنا عظیم الشان دن ہے میری مقدس زیارتوں کا آغاز بہت اچھا ہوا ہے کم نے اس کا تعارف عجائب گھر کے انگریز نگہبان آفیسر سے کروایا دونوں نے سلام دعا کے کلمات ادا کیے عجائب گھر کے نگہبان نے لاما کو خوش آمدید کہا اور اسے اپنے دفتر میں لے گیا بوڑھا لاما اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اس نے خزانہ دریافت کر لیا ہو لاما کی عجائب گھر سے واپسی کے بعد توپ کے نزدیک سپاہی کے منع کرنے کے باوجود کم نے وہاں لاما کو آرام کروایا نزدیکی گھروں سے مانگ کر اچھا کھانا لایا جو لاما نے کھایا اور لاما کے سونے کے بعد کم وہاں سے چلا گیا اپنا لباس تبدیل کیا اب وہ ایک ہندو بچے کی طرح اپنے آپ کو مکمل تبدیل کر چکا تھا لاما نے جاگنے کے بعد اپنے چیلے کو وہاں نہ دیکھا تو سخت پریشان نظر آیا اور کہنے لگا کہ میرا نیا چیلا میری مدد کو آیا تھا اس نے مجھے راستہ دکھایا عجائب گھر دکھایا اور جب میں بھوکا تھا تو میرے لیے کھانا لایا اس کی مدد سے میں نے مقدس دریا کو تلاش بھی کرنا تھا مگر وہ نہ جانے کہاں چلا گیا کم نے لاما سے پوچھا کہ آپ کا چیلا کس ملک کا کس علاقے کا تھا مسلمان ہندو سکھ جین اچھی ذات سے تھا یا کمتر ذات سے لاما نے جواب دیا ہم درمیانی راستے کو مانتے ہیں نہ کوئی کمتر ہوتا ہے نہ برتر کم نے لاما کی پریشانی ختم کی اور کہا کہ میں ہی آپ کا چیلا ہوں آپ بہت اچھے انسان ہیں اور میں اب آپ کے ساتھ بنارس جاؤں گا اور مل کر مقدس دریا کو تلاش کریں گے دراصل مجھے بھی کسی چیز کی تلاش ہے ایک ہرے بھرے میدان میں سرخ بیل کی جہاں پر میری مدد کی جائے گی ہم دونوں شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں لاما نے جب اسی وقت بنارس جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو کم نے کہا کہ رات کو تو چور بھی ہوتے ہیں اور دوسرے خطرات بھی کل صبح ہم سفر کا آغاز کریں گے لاما کے پوچھنے پر کہ رات کہاں گزاریں گے کم نے جواب دیا کشمیر سرائے میں جو ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک بڑی اور کھلی جگہ تھی گھوڑوں اور اونٹوں کے قافلے جب دور دراز وسط ایشیا کے ممالک تاجکستان افغانستان وغیرہ سے سفر کرتے ہوئے یہاں آتے تو اسی جگہ ٹھہر کر آرام کرتے یہاں ہمیشہ ایسے مسافروں کا ہجوم رہتا جو بہت دور شمال کے پہاڑوں سے لاہور قافلوں کی صورت میں آتے لاما نے اتنا بڑا شہر اور لوگوں کا ہجوم پہلے نہ دیکھا تھا بازار روشنیوں سے جگمگا رہے تھے اور ہر رنگ و نسل کے لوگ وہاں موجود تھے لاما کو یہ سب کچھ خواب کی مانند لگ رہا تھا ٹرام گاڑی جو مسافروں سے کھچا کھچ خچ بھری ہوئی تھی کہ بار بار بریک لگانے کی آواز سے بزرگ لاما پریشان ہو چکے تھے ریلوے اسٹیشن کے قریب سرائے بہت بڑی جگہ تھی شمال کے کافلوں کے اونٹ خچر گھوڑے قریب ہی بندھے ہوئے تھے کچھ پر سامان کے بنڈل لادے جا رہے تھے تو کچھ سے اتارے جا رہے تھے سرائے کا مالک محبوب علی خود بھی افغانستان سے تعلق رکھتا تھا اور بڑی عمر کو چھپانے کے لیے داڑھی کو سرخ رنگ کیے رکھتا اسے کم کی اہمیت معلوم تھی جو اب تیرہ سال کا تھا اور گزشتہ تین سال سے محبوب علی کے لیے جاسوسی اور اسی قسم کے دوسرے کام سر انجام دے رہا تھا